ریزگاری کا کاروبار یہ تو آپ نے مسئلہ ہی نہیں پوچھا صحیح خالی آپ کے نظر ریزگاری ارے بھائی ریزگاری کا کاروبار یہ ہے کہ ایک سو روپئے اگر ریزگاری کیوں تو پانچ روپے کم دیے جاتے ہیں اگر آپ ریزگاری لیں یہ بتایا آپ کو اسٹیٹ بینک کا قانون یہ ہے آپ نے دیکھا نوٹ پہ پڑھیں بینک دولت پاکستان حامل حاضا کو اس کے طلب کرنے پر دس روپئے ادا کرے گا ٹھیک ہے تو دس کا نوٹ دسی میں چلے گا سو کا نوٹ سو میں چلے گا یہ کاروبار اسٹیٹ بینک کے کرائم میں آتا ہے کہ آپ ریزگاری لے کر اور پانچ روپے کم کر کے اس سے تو سو روپے لیں اور اس کو پچانوے روپے واپس کریں یہ اسٹیٹ بینک کے کرپشن میں آتا ہے کسی بھی ملک میں ایسا کوئی کام مت کریں کہ جس سے آپ کی عزت داؤ پہ لگ جائے اس لیے صحیح نہیں ہاں سو روپے کا بتا لو سو روپے ہو وہ ہو جائے لیکن وہ کاروبار کیسے بنے گا تو آپ نے تو مسئلہ پورا پوچھا ہی نہیں تو جی بولی ہاں کیا رہے گا یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ پچانوے دیتے ہیں سو لے کر جب غلط ہے نا یہ میں اور کیا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ رہے کتنے سادہ ہیں میر یہی تو بتا رہا ہوں میں کہ یہ غلط ہے بھائی اسی طرح اب عید کا وقت آ رہا ہے تو عید کے وقت میں جو نئی گڈیاں ہیں وہ آپ کو بینک والے دس روپے پندرہ اوپر لے کر کے دیں گے حالانکہ وہ بینک کا ملازم وہ کس طریقے سے وہاں بیٹھ کر دلالی کر رہا تو یہ جو بھی وہ اضافی پیسہ لے گا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اس لیے یہ کاروبار اگر ہے تو بطور کاروبار صحیح نہیں ہے جی